اور اس کو مت بیچو قرآن کو ان سے بیچنے کا کیا مخاطبہ ہے مانا یہ کہ وہ لوگ بہتروں کی آیا دیا تھا من کلیلا میری آیتوں کے بدلے میں دنیا لینا آیتیں قرآن کی چھپاؤ گی مانا یہ جو تمہارے پاس تو رات انجیل میں قرآن کی تصدیق کی آیتیں ہیں اس کو جب تم چھپاؤ گے قوم سے اس مقصد کے لیے کہ تمہارا دنیا ضائع نہ ہو جائے جو تمہارا قوم کے اندر شہرت ہے یا قوم سے جو تم پیسے چندے وندے بٹوڑتے ہو وہ ضائع ہو جائیں گے جسر طور حاضر میں کتنے ایسے مولوی ہوتے ہیں جو جانتے ہیں کہ جس فرقے میں جس جماعت میں میں ہوں ہمارے دلائل کمزور ہیں اور یہ فلاں جو جماعت ہے یا مسلک کے لوگ ہیں یا عقیدے کے لوگ ہیں ان کے دلائل قوی ہیں لیکن وہ اپنے اس گروہ سے اس لیے نہیں نکلتا ہے کہ اس کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے چندے ہیں مسجدیں ہیں تنظیمیں ہیں عمارتیں ہوتی ہیں وہ اپنے اس مرتبے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو یہاں ان یہود نسارہ کے مرتبے کا ذکر تھا بولا تستر آیات کلیم اب یہ بیچنے کا یہ مانا نہیں کہ آیات اٹھایا کسی کو دے دیا اور سے پیسے لے لیا مانا یہ اللہ کے حکم کو بدل دینا اور اس پر پیسے لینا یہ مقصود ہے اور اس آیات کے تحت علماء نے اس کا ذکر کیا ہے کہ دینی امور پر اجرت لینا کیسا ہے جائز ہے یا ناجائز تو یہ تفصیلی مسئلہ ہے طویل مسئلہ ہے جو کہ دونوں طرف دلائل ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے درج تدریس امامت خطابت جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے وہ اس کا معاوضہ نہ لے یہ بہتر ہے اسی لیے عبادت ہے اور عبادت میں اخلاص تب زیادہ ہوتا ہے جو اللہ کے ماں سے کسی اور لالچ پر نہ ہو اور اب کسی کے پاس وساحت نہیں ہے مالی قوت اور طاقت نہیں ہے تو اس کے اوپر معاوضہ لینا اپنے ضرورت کے مطابق ضرورت کو پورا کرنا یہ جائز ہے جیسے کہ بخاری کی روایت میں ہے اور دیگر دلائل اس کی موجود ہیں خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا فرمایا وری یا متپور خاص مجھ سے ڈر ہوئے آیات میں فرمایا کہ فرما بول اور اس میں فرمایا مہتوپورن ایک معنی تو علماء نے یہ کیا ہے کہ چونکہ اہلی کتاب رہبانیت کے معنی کو زیادہ پسند کرتے تھے تو ان کے لیے بھی لفظ استعمال کیا اور ہماری شریعت میں رحبانیت کی جگہ پر تقوا کا لفظ استعمال ہوا ہے تو تقوے کا لفظ بھی استعمال ہوا کے پھر تکون دوسرا معنی یہ کہ تقوا جو ہے یہ ظاہری اعمال میں اور باطنی دونوں میں استعمال ہوتا ہے کہ دل میں تقوی ہو اور ظاہر میں اس کے آثار آ جائے اور ظاہر کے معنی پر زیادہ لیا جاتا ہے تو دونوں کو استعمال کیا ہے اس لیے فرمایا کہ وَلَا تُمْ الْحَقَ وَانْتُمْ اور مت تم خلق مل کر بادل کے ساتھ اور مت چپاؤ تم حق کو تم کا لمون اور حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو یہ کتمان حق اور علمتباس یہ اس وقت کے مولوں کا مسئلہ تھا اور آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی سے مسئلہ پوچھو یہ مسئلہ کیسا ہے تو پہلے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے وہ کہیں گے یہ مسئلہ تم کو کس نے بولا یہ چیڑو یہ تو علماء کا کام ہے علماء جانے علماء کے مسائل جانے تم جاؤ اپنا کام کرو تم ڈرائیور ہے تو ڈرائیوری کرو تم اگر کوئی کاریگر کو اپنی کاریگری کرو یہ علماء کا کام ہے دس دس بارہ سال بیٹھ کر مدرسوں میں مسائل حل کرتے ہیں جاؤ تم اپنا کام کرو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ پھر پھر پوچھتا ہے یہ بعض نہیں آ رہے ہیں اس کو کہیں کوئی مل گیا ہے جو ان کو مسائل بتاتے ہیں تو پھر اس بندے کو ٹھہرنے کے لیے دوسرا ہاربا استعمال کرتے ہیں کہتے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے رسول کے نورانی طریقے اللہ کو پسند ہونے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ایسے فرقے پیدا کیے کہ کوئی شاقی ہے کوئی مالکی ہے کوئی حمبلی ہے کوئی فلاں ہے تو تمام سنتوں پر عمل ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کے نورانی طریقے اللہ کو پسند تھے حالانکہ یہ بات یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے ولاقون مختلف ولازال مختلف رحم رب قرآن کہتے ہیں اختلاف اللہ کی رحمت کے مخالف چیزیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود مخالفت میں ڈال دیا اپنے رحمت سے دور کر دیا کہ اس میں فرقے پیدا کر دیا یہ بات قطع غلط ہے یہ ایک دھوکہ دینے والی بات ہے کیونکہ وہ ماض آباد الحق اللہ حق ایک طرف ہوتا ہے اس سے جو بچے وہ گمرئی ہوتی ہے تو یہ لوگوں کو حق سے پیرنے کے لیے التباس اور اعتماد ہے کہ وہ بے حق ہے وہ بے حق ہے وہ بے حق ہے اور ہم بے حق ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے تو جس طرح وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت کے مقابلے میں یہودیت اور نصرانیت کو اور اسلام کو مکس کر لیتے تھے کہ کچھ مسائل ان کے بھی صحیح ہے کچھ ہماری صحیح ہے کچھ مسائل میں یہ لوگ غلطی پر ہے کئی جگہ ہمارے علما نے غلطی پر یہ چیز وہ کرتے تھے تو اللہ رب العالمی نے منع فرمایا ولاۃ الب الحقات حق تم چپاتے ہو جبکہ تم جانتے ہو حق کیا ہے واقم زکاتا کہیں قائم کرو نہ مارو دو زکات رکو کرو رکو نے کیا ہے یہ باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے ورک اور رکو جو ہے یہ عام شریعت کو بے کہہ دے عام شریعت شریعت کے تمام احکام رکو کے اندر داخل ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر عمل کرو کتاب وسنت پر عمل کرو جو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے اس کو تسلیم کرو مانو اس کے ماننے کے بغیر تمہارا نجات نہیں ہے بلکہ ضلع اور رسائی میں چلے جاؤ گے اتا گور کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کرنے کا وطن تم سونا اور بج جاتے ہو ہم کو سکم اپنے نفسوں کو اپنے جانوں کو وان تم تد دونل کتاب اور حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کیا تم عقل نہیں رکھتے ہیں؟ یہ سخت وعید ہے علم والوں کے لیے ہر دور میں کہ دوسروں کو دین کے دعوت دینا اپنے آپ کو بلا دینا اور صورت صف کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالا تفالون کب تک مالا تفالون اللہ کے کی نزدیک یہ بات انتہائی ناپسند ہے کہ دوسرے کو انسان نیکی کی دعوت دے اور خود اس نکی سے پیچھے رہے کیونکہ پہلے تو یہ ہے کہ انسان اس نیکی پر خود عمل کرے اس سمت کا سب سے پہلے دہائی نبی ہیں اور نبی علیہ رسلات نے جو بھی مسائل بیان کیے ہیں اس عمل پر جس پر نبی معمور تھا اس پر خود وہ پہلے عمل کرتے تھے انا انا اول العابدين, أنا اول اناولعابدینامسلمین اسلام کو سب سے پہلے ماننے والا میں ہوں عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے میں ہوں دوسروں کو پھر بعد میں میں دعوت دیتا ہوں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا اور اپنے نفسوں کو بلا دینا اور حال یہ ہے کہ تم کتاب کے پڑھنے والے علماء ہو افلا تو کلوم کیا تمہیں عقل نہیں یعنی یہ تو عقل کے خلاف ہے کوئی کسی کو کہہ دے کہ بھائی یہاں سے چلے جاؤ کیوں چلے جاؤ ایک عذاب آنے والا ہے ایک آفت آنے والا ہے یہ زلزلہ ہے یہ کوئی بھی مصیبت کے بعد ہے تو اب کیا وہ خود بندہ وہاں کر رہے گا نہیں جب دوسروں کو ڈراتا ہے تو اس کو تو سب سے پہلے خود ڈرنا ہے خود پہلے بھاگے گا اور دوسروں کو صرف آواز دے گا کہ بھائی نکلو یہاں سے ایک عذاب آنے والا ہے مصیبت آنے کا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا تم دوسروں کو دعوت دیتے ہو اس سے خود تم پیچھے ہو یہ تو بہت ذاتی کی بات ہے ظلم کی بات ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بلا دینا یہ عقل کے خلاف ہے اب بلا تاخلوں کیا تمہیں عقل نصیب نہیں ہے اس معاملے میں پھر اللہ سبحان تعالیٰ نے استعانت کا ذکر فرمایا وسطعی ہوں بے صبر مدد طلب کرو تم نماز کے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ دین پر چلنے کے لیے پر رہنے کے لیے یہ عبادات ہے تم وسطعین مدد طلب کرو بے صبر کے ساتھ و سلاد اور نماز کے ساتھ وہ ان حال وہ باری ہیں الاخا شین مگر آجزی کرنے والوں پر نماز جو ہے یہ بہت باری اور وزنی عمل ہے مگر جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈر جاتے ہیں خوف الہی کما حق وہو ان کے سینوں میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر ان کے لیے مشکل نہیں ہوتے اور اس ترتیب سے بے اور دین کی جتنے بھی اعمار ہے اس کو انسان سمجھ سکتا ہے جو بے نمازی انسان ہوتے ہے اس کو نماز کتنا بھاری پڑتا ہے مشکل صبح اٹھے گا پھر نماز پڑھے گا وجوہ کرو سردی ہو گرمی ہو مسجد کی طرف جاؤ دکان کاروبار سب کچھ چھوڑ کر بہت مشکل لگتا ہے لیکن جو اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے والے ہوتے ہیں دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا بلکہ اگر وہ نماز سے رہ جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کے وجود کے اندر باری پن پیدا ہو جاتے ہیں اس کو اپنا آپ بہت بور بور لگتے ہیں یہ عبادت کے تمام شعبے میں یہ مسئلہ موجود ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے سب سے بہترین جو علاج ہے اور طریقہ ہے وہ خشیت ہے کہ نماز باری نہیں ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو خاشائین ہے اللہ سے ڈرنے والے خشیت ان کے دلوں میں داخل ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے صبر کا مادہ قرآن کریم میں ایک سو تین مقامات پر ذکر کیا ہے اور اس سے پہلے نسان کا ذکر گزرا ہے وہ تنسمانفم میں وہ پینتالیس مقامات پر قرآن کریم میں آیا ہے اور اس صبر کے پھر مختلف طریقے ہیں کبھی صبر تو مسائب پر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مشکلات امتحانات وہ آتے ہیں اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے یہ عبادت ہے کبھی حرام چیزوں سے بچنے کے لیے انسان کا دل کرتا ہے نفس اور شیطان دعوت دیتا ہے لیکن بندہ اس سے صبر کرتا ہے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس زمرے میں صبر اس کا اپنا ایک مقام ہے خواہشات نفسانی وغیرہ اس کے اوپر صبر کی وجہ سے وہ قابو پا لیتا ہے صبر کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالی کے عبادات بجا لانے میں وہ ایک تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن اس پر وہ صبر کرتا ہے کیونکہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے تو اس لیے فرمایا کہ یہ استعانت مدد جو ہے وہ تمہیں اگر ملے گی تو اس کے لیے دو کام کرو ایک تو صبر دوسرا نماز فرمایا اللہ دین ظلمون نو ملاق رب نلا جو خاشئین کے اساب کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں کون ہیں فرمایا اللہ بولو یا ظلمہ جو یقین رکھتے ہیں ان ملاق و وہ ملنے والے ہیں رب نب سے وہ انجم اور یقیناً وہ اس کے طرف پلٹنے والے ہیں یہ خاشعین کے صف جب یہ چیز انسان میں داخل ہو جائے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے میں اللہ کے پاس جاؤں گا یقینی طور پر جاؤں گا کوئی شک اس میں نہیں ہے تو پھر اس کے لیے دنیا کے تمام عبادات آسان ہو جاتے ہیں اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن صورت حاکہ میں کیا ہے کہ ان نے زنن تو ولاقن حصہ حسابیا یہ آج جو مجھے دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملا ہے کیوں وہاں پر زنن تو مانا تقن تو یہاں پر زن بانا یقین ہے کہ جن لوگوں کا یقین بن چکا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے ان کے لیے پھر کوئی نماز یا کوئی جہاد یا کوئی صدقہ دینا یا کوئی عبادت کرنا یا کوئی علم سیکھنا یا کوئی علم کے لیے وقت کوئی بھی چیز ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے لیکن جب یہ یقین بن جائے کہ میں نے کہاں جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے اب جب وہاں جانا ہے تو اس کی لیے تیاری لازمی ہے اس ترتیب سے اگر دنیا کی مثالوں میں آپ جائیں گے تو انسان بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے ایک انسان ہے وہ کہتا ہے میرا ٹکٹ ہو کیا ہو گیا ہے شام چھ بجے میں ایئرپورٹ پہ جانا ہے اب اس کے سامنے تم ہزار کام رکھو یہ تمہارے دکان کا کام ہے یہ تمہارے گھر کا کام ہے تمہارے بھائی یہ کہہ رہے وہ اسپتال میں کوئی بیمار ہے اس کے کان پر ایک بات بھی نہیں لگی وہ بولیں گے باقی باتیں چھوڑو ٹیکسی پکڑو کیوں میرا اوکے ہو چکا ہے چھ بجے فلیٹ میں نکلنا ہے وہاں سے جادنے جانا ہے اور میں نے پانچ بجے وہاں پہنچنا ہے یہ باتیں بعد میں جب آؤں گا کریں گے اس لیے کہ اس کا یقین ہے کہ میں نے جانا ہے یہی مثال اللہ کی عبادات کی ہے کہ اگر بندے کا یقین ہو جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے اس کے لیے کوئی عبادت کوئی شعبہ مشکل نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کے سامنے کوئی بولیں گے ہاں تم نے یہ کام کیا ہاں جی ارے تم تو مولوی بن گئے تم تو بس مجاہد بن گئے تم تو فلا اس کے لیے کوئی عائب ہو جائے گا نہیں ہوتا ہے, کیا ہوا تو میں نے اللہ کے پاس جانا ہے اب جو اتنا بڑا چیز بڑا مسئلہ اس کے ذہن میں آ گیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے باتیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گی یہ اصل ہے اس آگے ان کی صفات بیان کیا کہ اللہ و یہ خاص ان کا یقین بن چکا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے یا اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے پھر اللہ سبحان و تعالی نے بنی اسرائیل کے سامنے ان کی نعمتوں کا تذکیر کیا یا بنی اسرائیل اسراہی اللہ تو کمال یاد کرو اے بنی اسرائیل اور نام کی کے طرف اشارہ ہیں اے یعقوب علیہ السلط کی اولاد یاد کرو تم میرے نعمتوں کو جو میں نے نام کیے تم پر وہ انہیں فضلوں اور میں نے تمہیں فضیلت دی ہے عالم پر میں نے عالم پر کون سے عالم پر اس وقت تک یعنی جب تک اللہ رب العالمین کے توحید پر یہ قائم تھے تو بنی اسرائیل میں ہی انبیاء آتے رہے ان میں ہی اللہ رب العالمین نے لوگوں کو سردار بنایا حاکم بنایا حکمران بنایا مال دولت کے اختیارات زمین کے اللہ نے ان کو دی باقی لوگ ان کے ان کے زیر نگرانی رہے لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کے توحید کو چھوڑ دیا اور اللہ کے نا پر اتر آئے تو نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی اس عظیم منصب کو منتقل کر کے بنی اسماعیل کو لے دیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت رسالت آنے کے بعد بنی اسرائیل سے یہ عظیم تاج اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر بنی اسماعیل پر رکھ دیا بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اس انعام کا ذکر کیا و تک یومن درو اس دن سے لات سن نہیں فائدہ دے گی کوئی نفس آن نفسن کوئی جان کسی جان کو فائدہ نہیں دے گی کوئی جان کسی جان کو کوئی نفس کسی نفس شی ذرا برابر شی نقرہ ذکر کیا کچھ بھی کچھ بھی جیسے کہ لاتم لے کو نفسن لے نفسن شی آلّہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا ولا یغمنہ شفاتن نہ قبول کی جائے گی ان سے کوئی سفارش و لیا جائے گا ان سے کوئی بدلہ مانا قیمت اور نہ ان کی مدد کی جائے گی دنیا میں بچاؤ کے تین طریقے ہوتے ہیں وہ تین طریقے اللہ تعالی نے یہاں تینوں جمع کر دیے تاکہ انسان کا ذہن کھل جائے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرا انسان اس کے لیے سفارش کرتا ہے بھائی یہ میرا بھتیجا ہے بھائی یہ فلائیں دوست پکڑا گیا ہے اس کے لیے سفارش کرو کسی بڑے وزیر اور مشیر کو جاؤ وہ پھر بڑے کو آگے بولے سفارش کے ذریعے سے نجات مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی ولا اکبل منہا شفا کوئی سفارش نہیں چلے گا پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے چلو سفارش نہیں ہے تو زیادہ مقدار میں پیسے خرچ کر دیں گے پیسے بہت ہے لاکھوں کروڑوں روپیہ ہیں چلو کسی کو رشوت دے دیں گے دنیا کے معاملات ہیں حرام طریقہ ہے نا لیکن لوگ اسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو چھڑاتے ہیں دوسروں کو چھڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دیا ہاں عادل نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی قیمت عادل کہتے ہیں برابری کو ہم کہتے ہیں نا عادل کروانے انصاف کرو برابری کرو میرا حق مجھے تو اس کا حق اس کو تو اس کو عادل کہتے نا فرمایا کہ اس کے برابر کی قیمت لے کر اس کو چھوڑ دیا جائے گا فرمایا نہیں پیسے بھی نہیں چلیں گے تو تیسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے اپرادی قوت اچھا سفارش بھی نہیں مانتے پیسے بھی نہیں لینا ہے چلو جی بلاؤ اپنے نوجوانوں کو اپنے لشکر کو بلاؤ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا ہوں فرون نہ ان کی کوئی مدد کر سکیں گے لشکر بھی نہیں چلے گا پر کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس دن یہ تینوں چیزیں کام نہیں آئے گی نہ تو کوئی سفارش کر سکے گا نہ کسی کا مال کام آئے گا اور نہ کوئی اپنے لاؤ لشکر کو جمع کر کے اپنے قوت کا انتخاب کر سکے گا یہ تینوں چیزیں دنیا میں جو کام آنے والی ہیں یہ تینوں قیامت کے دن کام چھوڑ دیں گے بلکہ کسی بادشاہ کو ضرورت نہیں ہے بات کرنے کا تو لشکر جمع کرنا تو دور کی بات ہے ذلت اور رسوائی کے علاوہ ایسے ظالم بادشاہوں کا کوئی اور راستہ نہیں ہوگا یہ تینوں چیزیں اس دور میں بھی تھی اور یہود نصارہ میں دور حاضر میں بھی ہیں اور مسلمانوں میں بھی یہی تھی. تین چیزیں جو ہے گندے معاشرے میں کام آنے کی چیزیں ہیں بعض اس میں صحیح بعض غلط تو اللہ تعالی نے ان سب کا ذکر کیا کہ اس میں سے کوئی بھی چیز تمہارے کام آنے والی نہیں ہے جیسا کہ صورت زمر میں آیات نمبر سینتالیس میں ہم پڑھیں گے فرمایا اگر ہو کسی انسان کے پاس زمین بر خزانہ اور وہ دینا چاہیں گے کہ فدیہ دے کر کے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو چھڑا دے تو تب بھی وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے گا کیونکہ سونا چاندی یہ قیامت کے دن چلنے والی چیزیں ہے ہی نہیں اس کا قیمت دنیا میں ہے بس وہاں اس کا قیمت ختم ہو جائے گا جس طرح ہمارے جیبو میں نوٹ ہے نا حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے پانچ سو کا ہزار کے پچاس کے روپیہ دس کا ہے یہ نوٹ منسوخ اب کس کام کے ہیں کاغذ ہے کسی کام کا نہیں ہے تو اللہ نب العالمین نے قیامت کے دن سونے اور چاندی کے قیمت کو ختم کر دینا کہ یہ چلے گا نہیں کیونکہ جس کے پاس عدالت ہے وہ کہتے یہ نوٹ چل ہی نہیں رہے جب چلے گئے نہیں تو پھر فائدہ کیا ہوگا ہاں جب جنت میں جنتی داخل ہوں گے تو وہاں ان کے لیے سونا چاندی چلے گا وہ ان کے زیور کے طور پر ہے وہ ان کے پالنگ کے طور پر ہے وہ ان کے سیڑھیوں کے چھتوں کے طور پر ہے اور ریشم کی صورت میں ہے مختلف چیزیں ہیں لیکن میدان مشتر میں اللہ نے اعلان کیا ہے یہ چیزیں نہیں چلیں گی اس لیے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں تمہارے کام میں آئی وَاِذْنَتْ مِن آلِ اور جب نجات دی ہم نے تم کو فرعون کے ساتھیوں سے, آل سے پہنچاتے تھے تمہیں وہ سو الزاب سخت عزاب ذوا کرتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو تمہاری عورتوں کو بیٹیوں کو وفیز تمہارے رب کی جانب سے یہ بنی اسرائیل کے سامنے اللہ تعالی انعامات رکھتا ہے کہ دیکھو یہ میرا کتنا بڑا انعام تھا کہ فرعون جیسے ظالم تمہارے پر مسلط ہو گیا کیونکہ اس نے ایک ایک خواب دیکھا کہ مصر سے ایک روشنی خواب کی حالات میں میں نے دیکھا ہے وہ بلند ہوا ہے اور شام سے بلند ہو کر کے وہ مصر کے بستیوں میں داخل ہو گیا بیت المقدس سے اٹھا ہے اور مصر کے بستیوں میں بنگلوں میں داخل ہو گیا ایک قول علماء نے یہ نقل کی دوسری بات بنی اسرائیل کے اندر اس مسئلے کا تذکرہ تھا کہ ایک دوسرے اولاد کو جس طرح ہم بڑوں سے واقعات سنتے ہیں بڑے ان کو واقعات سناتے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان اللہ پیدا کرے گا جو بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ متحد کر کے اور ان ظالموں سے لڑے گا اور ان ظالموں کو اللہ تعالی شکست دے گا تو اس کہانی کے سننے کے بعد اور اس خواب کے دیکھنے کے بعد فرعون نے یہ اعلان جاری کیا تھا کہ کوئی بھی شخص بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہو جائے تو ان کو قتل کیا جائے گا اور لڑکیاں پیدا ہوں تو ان کو زندہ چھوڑو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس عذاب کا تذکرہ کیا کہ ہم نے جب فرعون کو ہلاک اور تباہ کیا وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے نہ ہم نے تم کو نجات دی ہے نجات دینے والے صرف اللہ کے ذات اس کے علاوہ کوئی نجات دے نہیں سکتا ہے ویسے بھی جب قوم کے اندر عورتیں بڑھ جائیں مرد کم ہو تو فتنا ہے عورتیں زیادہ ہوں مرد کم ہو تو فتنا اور پھر جب مکمل نسل کشی ہو کہ لڑکوں کو یقینی طور پر ختم کرنا اور لڑکیوں کو چھوڑنا تو ظاہر بات ہے اس میں فحاشی پھیلے گی عورتوں کو اپنے استعمال کے لیے وہ چھوڑتے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ فضاء الکم بالا رب بہت بڑی امتحان یہ تمہارے رب کی جانب سے اللہ نے تمہارے اوپر مسلط کیا تھا عظیم کہہ کر یہ بہت بڑا مسئلہ تھا تمہارے لیے بڑی امتحار میں تم پھنسے ہوئے تھے اور استحیاء کا معنی علماء نے دو معنی کیے ایک یہ تھے وہ یس کا تمہارے عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بےزتی کے لیے کہ وہ زندہ ہوں گے اور ان کے ساتھ جو بنی سہیل جو معاملات کریں گے اس میں تمہیں بیزت ہوں گے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں قوت طاقت تو ہے نہیں وہ جو چاہے کر لے دوسرا معنی یہ کہ بے حیائی کرتے تھے تمہارے عورتوں کو عورتوں کے چیک کیا کرتے تھے خواتین کو کہ کہیں چوری چھپی کسی عورت نے بچے کو جو نہیں کرائے کوادی ہیں اس نے شادی نہیں کی ہے ہو سکتے چوری چھپی اس نے شادی کی ہو اس کو چیک کرو کہ کہیں اس نے بچہ تو پیدا نہیں کیا ہے تو عورتوں کے مقام خاص کو چیک کرنا یہ بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے تو اس لیے فرمایا استحیاء بے حیائی کرتے تھے تمہاری عورتوں کے ایک علماء نے یہ کیا فرمایا ہوا اس پرد کرو جب ہم نے پھال ڈالا, ہم نے تمہارے اوپر سمندر کو پان جئی نا کم فس ہم نے جات دی اور غور کیا ہم نے آل آل کو اور تم دیکھ رہے تھے یاد کرو جب ہم نے سمندر میں تمہیں پار کیا اور تمہارے دشمن کو سمندر میں اتار کر اور سمندر کے اندر ان کو غوتے دے دیے جبکہ تم دیکھ رہے تھے تمہارے انکوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے تم اس کے خود گواہ ہو یہ بنی اسرائیل کے سامنے مخاطبہ ہے تو یہ لوگ تو اس وقت موجود نہیں تھے جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا تو یہ واقعات بنی اسرائیل میں بہت مشہور تھے ایسا ہوا ہے اور جیسے کہ سید بخاری کے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو یہودیوں کے روزے کے متعلق جب دس تاریخ محرم کا روزہ انہوں نے دیکھا فرمایا کہ یہ کس بات کا روزہ ہے انہوں نے کہا اس دن مصع علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی ہے پھر اور کو غرق کیا ہے اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ ان کے سامنے بہت تازہ واقعہ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی اولادوں کو مخاطب بنی اسرائیل کو مخاطب کیا کہ دیکھو یہ معاملہ تمہارے بڑوں کے ساتھ گزرا ہے اور یہ تمہاری بہت بڑا انعام کسی کی بڑوں کا تذکرہ کرنا بطور نعمت یا بطور ذلت وہ چھوٹوں کے لیے ہوتے تمہارے بڑوں نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا اور یہاں پر ان کا تزلیل بھی مقصود ہے کیونکہ نبی صلیۃ عسلام کے مقابلے میں یہ اپنے بڑے تعریفیں کرتے تھے کہ ہم تو ایسے ہیں ہم ایسے ہیں ہمارے بڑے ایسے تھے ہمارے بڑے ایسے تھے اللہ رب العالمین نے فرمایا چلو سنو پھر جب تم اپنے تعریفیں کرتے ہو تو تمہاری تاریخ کو ہم تمہارے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم نے کیا کیا تو یہاں پر ان کا ذکر کیا وَعِدْ وَعَدْ مسار بین التن اور جب وعدہ لیا ہم نے مثال سرات و سلام سے چالیس دنوں کا چالیس راتوں کا اتوں کے ساتھ دن میں منسلک ہیں تمت تخص تم ارجلا پھر پکڑا تم نے بجڑے کو ممبا دے اس کے بعد وہ ظالم ہو تم ظالم مسا علیہ سلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے پور پر بلایا اور پیچھے انہوں نے ہارون علیہ سلاۃ والسلام کو اپنا جانشین بنا کر چھوڑا انہوں نے کیا کیا یہ سونے سے بچڑے کے صورت بنا کر مجسمہ بنا کر سامری کے ذریعے سے اور اس کی عبادت شروع کر دی اور ان کا عقیدہ یہ تھا جیسے کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بچڑے کے ارد گرد وہ ناچتے تھے جس طرح یہ قوالی کرنے والے ناچتے ہیں نا اس طرح یہ انہیں کا طریقہ ہے ناچتے تھے اور گاتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا حلول کا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز میں داخل ہوتا ہے تو اس بچڑے میں اللہ داخل ہوا ہے نعوذ من آج بھی مسلمانوں میں یہ عقیدہ یہود نسرا اور عتش پرس قسم کے لوگوں سے منتقل ہوا ہے یہ سامری والے عقیدے کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے ہر چیز میں اللہ نہیں ہے اللہ عرش پر مستوی ہے ساتوں سے اوپر الرحمن العرش رحمان اس اللہ تعالیٰ نے اپنے فوقیت خود بیان کی ہے وہ القاہر فوک عبادی وہ غالب بادشاہ اپنے بندوں سے اوپر ہے تو جب وہ چالیس راتوں کے لیے مثال سلاۃسلام طور پر چلے گئے پیچھے سے انہوں نے یہ معاملہ کر لیا کہ بچے کی عبادت شروع کی اللہ فرماتے ظالم تم ظالم یہ تم نے ظلم کیا ہے تم معاف ہو نان کن نے معاف کیا تم کو من بعد اس کے بعد تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو شکر ادا کرو شکر کے لیے لازم ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننا پڑے گا اللہ کے احکام کے ماننے کے بغیر زبان سے بندہ ہزار دفعہ کہتے شکر شکر شکر اس شکر ادا نہیں ہوتا شکر کی ادائیگی کے ادائی لیے لازم ہے کہ انسان کا عقیدہ اور عمل اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مطابق ہو جائے یہ ہے شکر جو ظاہر اور باطن برابر کر دے یہاں پر اللہ سبحان تعالیٰ نے دوسرے نبی کا نام ذکر کیا حس علیہ السلام اور پہلے اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کا ذکر تھا اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر تھا یہاں علیہ السلام کا ذکر آیا اور سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں اگر کسی نبی کا ہے تو وہ مثلام علیہ السلام چتیس مقام پر تو صرف اس کا نام ذکر ہوا ہے علیہ السلام تو فرمایا کہ تم نے ظلم کیا ہے بچڑے کے عبادت کا عمل کرتے ہوئے اور پھر بھی ہم نے تم کو معاف کیا مانا تمہارے بڑوں کو معاف کیا تمہارے نسلوں کو ختم نہیں کیا پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اور ان کے مظالم کا ذکر کیا اور اپنے انعامات کا وہی جات ناموسل کتاب اور جب دیا ہم نے مصالح سلاۃ والسلام کو کتاب ولفرقانہ اور فرق کرنے والی چیز مانا موجے لالقم تحت تم ہدایت پاؤ اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے مصالح صلاح وسلام کو کتاب دی اور معجزے فرق دینے والے فرق کرنے والے معجزے تاکہ تم ہدایت پالو پھر بھی تم نے معارضہ کیا مخالفت کی اس کالم سال قوم یا قوم نکم ظلم تمن اور جب فرمایا کہا مثال سلاۃ والسلام نے اپنے قوم سے اے میرے قوم کے لوگوں تم یقیناً تم آپ تمہارے بچڑے کو محبود ہو جب تم نے بچڑے کو معبود بنایا تو یہ تم لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے فتو بو یا بارے توبہ کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فخلوس قتل کرو اپنے نفسوں کو ظالم خیر الحکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے بار کم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک پتہ بار فصل و متوجہ ہوگا تم پر ان تواب الرحیم یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے اس عمل کے بعد مثالِ سلاۃ والسلام نے ان کو توبے کی دعوت دی کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا یہ تم لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اب اس کا علاج یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو یعنی یہ معنی نہیں یہ ہمارے شریعت میں ہے کہ کوئی شخص پاگ دامن ہونے کے بعد شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو شرعی حکومت کی موجودگی میں اس کو اختیار ہے کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرے جیسا کہ ماہر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ تاہر یا رسول اللہ اللہ کے نبی میں نے زنا کیا میں شادی شدہ ہوں مجھے پاک کر دو تو ان کے شریعت میں یہ قانون تھا کہ تم لوگوں نے کفر کیا ہے بچڑے کی عبادت کی ہے تو آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے شریعت کا مسئلہ رکھا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کرو اور اس طریقے سے تمہاری پاکی ہو جائے گی لیکن اس کے لیے وہ کہاں تیار تھے جب اطاعت کے لیے تیار نہیں تھے تو یہ تو اطاعت کا انتہائی مرحلہ ہے نا جس طرح جہاد ہمارے شریعت میں عبادت کا سب سے اعلی مرتبہ ہے کیونکہ جہاد میں نفس کے جانے کا خطرہ یقینی ہوتا ہے یہاں پر نفس کی جانے کا یقینی خطرہ تھا کہ, آپ نے آپ کو پیش کرو کہ بلو جی مجھے قتل کرو اس لیے کہ میں نے بچے کی عبادت کی جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن ہر گگہ ہم کچھ پریمان نہیں لائیں گے حتی یہاں تک کہ دیکھ نہ لے ہم اللہ تعالی کو آمنے سامنے اعلانیہ طور پر فعق حضرت کو مسوائے گا پس پکڑ لیا تم کو بجلی نے نے پکڑ لیا وہ تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے تم پھر ہم نے زندہ کیا تم کو من موتکم موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو وہ زلنا اور کیا ہم نے کمل غمامہ تمہارے اوپر باد لوگا وہ انزلنا نازل کیا ہم نے آلے کمل تمہارے اوپر من و سلوا سلوا کلو کامن تو یہ بات ہے پاکیزہ چیزوں میں سے مارزہ کر ہم نے تمہیں وہاں ظلم ہونا نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر بلا کن کا نون کسم جو ظلمونتے اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں یہ تمام وہ نیامتیں ہیں جو مقام اتح کی آیات میں ہم پڑھیں گے مقام اتح جس کا ذکر قرآن میں ہے اس میدان میں یہ بنی اسرائیل گرفتار ہے اور مثال صلاۃ والسلام کے نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے شرک کے شرک کے ارتقاب کی وجہ سے اس میدان میں ہیں اور علماء نے لکھا ہے چالیس سال تک انہوں نے یہاں وقت گزارا ہے ان کی کئی نسلیں جس طرح بڑے لوگ گزر گئے اور لوگ جوان ہو گئے بلاغت پہ پہنچ گئے لیکن اس میدان میں رہیں یہاں تک کہ بعد میں ان کے آنے والے نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جو توحید والے تھے اور انہوں نے رسول کے ساتھ مل کر نبی کے ساتھ مل کر بیت المقدس کو آزاد کیا اور اس میں داخل ہو گئے یہاں ان کے ان ظلموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے اس قسم کے مطالبات کیے اللہ کو دیکھنا یہ ایک انتہائی بے ادبی کی باتیں تھیں اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑ لیا اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں معاف کیا اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ مرتد کو توبے کے دعوت دینا صحیح ہے اس لیے کہ یہ تو کبر کر چکے تھے مرتد ہو گئے تھے اور اس کو پھر اسلام میں دعوت دی پتوبلہ بارے کو اپنے رب کی طرف توبہ کرو پھر ایک مختلف انعامات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے زندہ کرنا جس کا تفصیلی ذکر آگے ہم پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ سلاۃ اسلام پریشان ہو گئے کہ اللہ یہ سرداران ہے قوم کے اگر یہ مر گئے اور ان کے لاشوں کو چھوڑ کر میں اکیلا چلے جاؤں یہ تو میرے لیے بڑا فتنہ ہوگا پہلے سے قوم کے لوگ میرے مخالف اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کیا یا اس کو دوسرے معاملوں میں جو ایک تفصیل کے مطابق سب کو بیہوش کر دیا ایسے بے ہوشی جیسے کہ انسان میں بالکل دم محسوس نہ ہو اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا مصالح صلاۃ والسلام کی دعا سے اور پھر اس مقام پر اللہ تعالی نے ان کے اوپر اس میدان میں سایہ بنایا کھانے کے لیے من اور سلوا پرندوں کی صورت میں بٹیر اور دودھ کی صورت کے طرح من کھانے والی چیز جو کہ جس کو ملائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے پنیر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبی جو ہے کمبی اس کو من کہا ہے من کہ یہ جو ہے ہماری امت کے لیے من ہے جو بغیر کسی کسب اور محنت سے انسان کے لیے زمین سے نکلتا ہے اور اس کے پانی کے بارے میں سی بخاری کی روایت ہے کہ اس کے پانی جو ہے وہ آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے اور اس کو من قرار دیا فرمایا کلو من تو یہ بات کھاؤ جو پاکیزہ ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ من اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو بطور عبادت فرمایا یہ جو تمہارے بڑے گزرے ہیں انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے ان کا نتیجہ ان کو ملا ہے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے جانوں پر انہوں نے ظلم کیا ہے فرمائے وہ کر دیتا اور یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں, اس میں سے ہے خلول الباب داخل ہو جاؤ دروازے پر دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدن سجا کرتے ہوئے وقول اور کہو ہے تو کر دے ہمیں مانا بخش دے ہم کو ننگ فرلا تم معاف کر دیں گے ہم تمہیں خط آیا کم تمہارے خطائیں آئے وسنزیت المخن قریب زیادہ دیں گے ہم احسان کرنے والوں کو اجر اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جو اس بستی کا دروازہ ہے اس میں تم نے جھک کر داخل ہونا ہے جھک کر داخل ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کیا وہ سریموں کے بل داخل ہو گئے سر تو انہوں نے اللہ کے سر میں جھکانا ہی نہیں تھا حکم کی تبدیلی جب ایک انسان فعلی حکم بدلے گا تو قولی تو بدلنا ہی ہے تو یہاں اللہ رب العالمین نے صرف فعلی حکم حکم کا ذکر کیا ہے آگے صرف قول کا لفظ کہا فبدل فب الدین قولا المیر اللہ اس کی سراحت نہیں کی یہاں پر خود خود بخود ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے معاملے کو تبدیل کر دیا تو فرمایا کہ فبدل بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ابھی اس کے آسمان سے با کا جو سکون ب تھے ان کو کیا ان لوگوں پر مانی کے وہ جو نافرمانی کر رہے تھے اس نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا ان کو کہا گیا تھا کہ خط تتن کا ہو جیسے کہ بخاری کی روایت میں ہے خن تتن فی شاہ یا فی شاہی رتن دونوں الفاظ ہیں ہمیں تو جیسا ہم کہتے ہیں نا سلٹا چاہیے ہمیں تو دانے چاہیے سلٹے کے اندر دانے چاہیے یا ان کو لفظ کہا گیا ہند اللہ ہم گناگار ہیں ہم کو معاف کر دے شاید ہم کو تو سلٹے میں دانے چاہیے غلط چاہیے یہاں تو من اور سلوا سے ہم تنگ آ گئے بالکل لفظ کو بدل دیا اور عمل کو بھی بدل دیا سجدن کے بجائے وہ سرین کے بل داخل ہو گئے اس دروازے پر اس آیات کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ بولو بڑے ظالم ہیں جو شریعت کے لفظوں کو بدلتے ہیں شریعت کے لفظوں کو بدلتے ہیں وہ بڑے ظالم ہیں یا اپنے طرف سے اس میں اضافہ کرتے ہیں جس طرح آج آپ دیکھ لو نا اللہم علام رباج و سلاۃ القاعمت عطی محمد و مقام محمد آتہ اللہ کے رسول نے یہاں تک ہم کو دعا سکھائی اب آپ مسجدوں کے اسپیکر پر سنو آگے بڑے بڑے جملے ساتھ ملا دیے جو زبان پر عربی میں آ جائے وہ اس کے ساتھ ولڈنگ کر لیتے دلیل کو جو کوئی دلیل نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پہنے کے بعد انت السلام و منک السلام تبارک یا کرم انہوں نے آگے سے کتنے جملے بڑھا دیے اللہ منت السلام وہ تبارک تربنا و تعلیہ کرم حدیث میں کہا ہے کہیں بھی نہیں ہے کہیں بھی حدیث میں نہیں ہے اور مسجدوں کے میرابوں میں یہ آوازیں گونج رہی ہے اسپیکر پر لوگ پڑھ رہے ہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ کون سے اسٹیشن سے یہ بول رہا ہے کیونکہ جب دین کے بارے میں تحقیق ختم ہو گیا تحقیق کرنا ہی نہیں ہے مولوی جانے مولوی کا دین جانے تو وہ جو مرضی کر لے تحقیق کا مادہ ختم ہو گیا تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے جو لوگ دین کی باتوں کو بدلتے ہیں وہ بڑے ظالم ہے یہ ظلم اس امت میں بھی اور اس امت میں بھی جاری دن کو بدلتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا ہے اور عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں جو آج بھی ہمارے قوم پر عذاب ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے لوگوں نے شریعت کے عقیدے کو بدل دیا اور لوگوں نے شریعت کے لفظوں کو بدل دیا تو جب یہ ساری چیزیں بدلنا شروع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا رحمت بھی بدل دیا عذاب کی صورت میں قومت کے رفاط کو اللہ تعالیٰ نے ذلت میں تبدیل کر دیا اس یہ مسئلہ بہت اہم اور ضروری ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ شریعت کی طرف پلٹ آئے طیبات کا ذکر قرآن کریم نے پچاس مقام پر آیا ہے مختلف معنوں کے ساتھ طیبات یہاں پر اللہ سبحانہ ہو تعالی نے بنی اسرائیل کے خباستوں کا ذکر کیا اور ان خباستوں میں خاص خاص چیزیں بتا دی ان کے بڑے بڑے گناہ تھے مختلف لیکن ان میں سے خاص خاص چیزیں جو ان, ان امتیوں کے لیے اہم تھی اہم وہ اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کر دیے کیونکہ قرآن کریم خاص باتوں کو ذکر کرتا ہے اور اس آیات کے تحت شیخ الاسلام ابن تعمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس طرح امام قرۃبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیدیوں پر سخت رد کی ہے کہ جو لوگ دین کے اندر اپنے آپ باتیں کشرتے ہیں ڈالتے ہیں یہ بڑے مفصد لوگ ہیں دین کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں دین کا سب سے بڑا نقصان ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو شریعت کی باتوں پر اکتفا نہیں کرتے اس کو کافی نہیں سمجھتے جبکہ شریعت میں یہ سخت قانون اللہ نے رکھا ہے کہ نبی کو بھی اپنے طرف سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے من الدین اللہ فرماتے اللہ نے تمہارے دین بنایا شریعت بنایا تم اپنے طرف سے شریعت میں دین کے بنانے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو فرمایا موثر اور یاد کرو جب پانی طلب کیا مسان سلاۃ السلام نے اپنے قوم کے لیے فسم نے کہا مار اپنا عصا پتھر کو اپنے اپنے لاٹھی کے ساتھ اس پتھر کو مارو فن فرت پس ہو گئے نکل پڑے میں اس سے اس نت اشوتھا آئی نام بارہ چشمے قطا ع یقیناً ہر ایک شخص نے قوم میں سے گات اپنا اپنا اپنے اپنے پینی کا جگہ ہر ایک شخص نے پہچان لیا کلو وشرب کھا اور پیو مر رسک کے رجک میں سے پیرو تم زمین میں فساد کرتے ہوئے بنی زائل کے بارہ قبیلے بارہ سردار ایک نظم کے تحت چلنے والے تھے ان کے فساد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ اللہ نے جاری کیا پتھر سے پانی نکالنا یہ نبی کا عظیم ہو تھا پھر بھی امام نہیں لا رہے حجت بازیاں کر رہے ہیں اللہ کو سامنے دکھاؤ جس طرح ہماری نبی کے سامنے مشرقین عرب نے کہا کہ ہم اس وقت آپ کو مانیں گے کہ آپ رسول ہیں کہ آپ کے لیے چشمے جاری ہو آپ کے لیے باغات ہو آپ کے لیے سونے چاندی ہو یہاں تک کہ ہمارے انکھوں کے سامنے تم اسمان میں چڑھ جاؤ غلام نمن نہ لے رقی کا حتہ تو پھر بھی ہم نہیں مانیں گے کہ تم رسول ہو جب تک ہمارے انگوں کے سامنے اوپر سی کتاب لے کر نہ آؤ اور ایسے کتاب جس کو ہم پڑھ سکیں تو اللہ تعالیٰ نے شاٹ اور مختصر لفظ میں جواب دیا کل حل کن تو اللہ بشر الرسول رسولہ کہہ دو کہ میں تو بشر ہوں اور رسول ہوں بشر اور رسول کا یہ کام نہیں جو تم ہم سے مطالبہ کرتے صورت بنی سہیل میں یہ تفصیلی موجود ہے یہاں ان کے لیے بارہ چشمے مثال سلاط والسلام کے لاٹھی کے ذریعے سے یہ معجوزہ اللہ نے ثابت کیا اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ شریعت میں پانی پہلے پی لینا بعد میں پی لینا اس کو کوئی قید نہیں ہے قلو وشربو بعد لو کہتے ہیں حدیث میں آیا کہ پانی نہیں پیو حدیث میں تو ہمارے میں تو نہیں ہے کہیں قرآن میں تو یہ ہے کہ قلو پہلے کا وشربو بعد میں پیو تو اس میں تو کوئی ممانعات ہم کو نظر نہیں آتے فرما وال زمین میں مت پھر و فساد کرتے ہوئے زمین میں فساد مت کرو فساد اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے انتہائی قبی عمل ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے منع کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے منع کو انہوں نے نہیں مانا فساد کو انہوں نے جاری رکھا اپنے فساد کے لیے زمین کو انہوں نے استعمال کیا اور اللہ تعالی کے امن کو انہوں نے بگاڑا ایس کا لفظ اللہ رب العالمین نے یہاں استعمال کیا ولا سو اور اس کے معنی ہیں سخت فساد کرنا سخت فساد اپنے آپ کو فساد سے بچاؤ اور اولا سو یہاں پر سخت فساد کا لفظ استعمال اس لیے کہ یہ سخت فسادی تھے فساد جب کہا تم نے اے موساف علیہ لن صبر نہیں کریں گے تو واحدن ایک کانے پر فد اور مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے یو لنا کہ نکالے ہمارے لیے مما ان چیزوں میں سے تم بتل اور جو اگائے زمین ممبکل و قصائے اپنے ترکاری بقل کے جمع بقول ہر قسم کے سبزیاں وہ قصائے اور ککڑی وقو اور گندم وہ اور مسور وہ اور پیاز اور ایک معنی فوم کا معنی لسن لہسن کے معنی بھی استعمال ہوا ہے فرمائے کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو ہوا ادنا جو معمولی ہے بال اس چیز کے بدلے ہوا خیر جو بہتر ہے بہت بہتر چیز کو معمولی چیز پر تبدیل کرتے ہو کہاں گوشت پرندے کا کہاں تمہارے لیے پنیر اور کہاں تم سبزی کے مطالبے کرتے ہو یہ پیاز لے کے آؤ یہ دال لے کے آؤ یہ ککڑی چاہیے ہم کو یہ سبزیاں چاہیے اصل میں جس قوم کے اندر رضالت آ جائے تو رفات سے وہ ضلعت کی طرف جا رہے ہیں دور حاضر میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے اندر جو حکمران ہیں کیا ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ مسلمانوں کے نوجوانوں پر وہ صحیح مسلمان حکمران بن جائے اور یہ مسلمان نوجوان ان کے لیے فدائی ہو یا ذلت اور رسوائی میں جا کر یہود نسارا کے جوت اور پالش کرے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے یعنی دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں نظر ڈالے تو مسلمان حکمرانوں کے لیے اگر یہ مسلمان ہو جائے حکمران تو ان کے لیے دنیا میں ایسے نوجوان موجود ہیں جو ان کے بال گرنے بھی نہیں دیں گے اور اپنا خون اور اپنے گوش لٹا دیں گے تو یہ بہتر ہے اگر یہ اسلام کے منصب پر آ جائے جو رفحات کا مدار ہے یا یہ بہتر ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ تو دشمنوں دشمنی کرے اسلام سے دشمنی کرے یہود نسارا کے حکمرانوں کے سامنے جوتے سیرا کریں اپنوں کے بھی دشمن اور غیروں کے بھی جوتا پالش کریں یہ بہتر ہے یہی مثال یہاں ہے کہ کیا یہ ساگ یہ سبزیاں بہتر ہیں یا یہ جو تمہارے صاحب نے من اور سلوہ آ شلوار یہ بہتر ہے یہ جب قوم کے زمینی پستی ہو جاتی ہے نا تو وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں رفحات کو چھوڑ کر پستی کی طرف جا رہے ہیں یہاں پر اس لیے انہوں نے کہا اتس تبدیل ہو ادنا بلزی ہو خیر بہتر چیز کو تم معمولی چیز پر تبدیل کرتے ہو اگر ایسا ہے تو اہ بھی تم مثر جاؤ پھر تم شہر میں داخل ہو جاؤ فن الکما سال تم یقیناً ہے تمہاری جو تم سوال کرتے ہو تم لی یہ ہے لیکن تم کو کیا کرنا ہے تم جہاد کرو بیت المقدس کو آزاد کرو پھر اس بستی میں جا کے تم ترکاریاں اپنے لیے بناؤ فصلوں کا کام کرو وہ ضور بتا مسلط کر دی گئی ان پر ضلعت ولمس کرا اور محتاجی فقیری و اور پلٹ آئے وہ آئے وہ بےغز منا اللہ اللہ کے غضب میں اللہ کے ساتھ جو انہوں نے معاملہ کیا اس کی وجہ سے اللہ کے پکڑ غذب میں آ گئے ظاہر کبھی آیات اللہ یہ اس لیے کہ یقیناً وہ کفر کرتے تھے اللہ کے ایتو کے کہ ساتھ و اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق نہ حق یہ اس کبھی کہ انہوں نے نہ فرمانی کی وقان عورت وہ حق سے تجاوز کرنے والے الحق وہ اللہ سبحانہ ہوا نے فرمایا کہ اس سوال پر اللہ تعالیٰ نے ضلعت ان پر مسلط کر دی رسوائی ان کے مقدر بن گئی پہلے ہم پڑھ چکے تھے غزب کے اسباب میں کفر جو ہے انبیاء کا قتل حق سے روگردانی یہ غزب کے اسباب میں سے ہیں ولدالین کے تشریف میں ہم نے پڑھ لیا تھا یق فرنبیات اللہ و یکر نبیین بغیر الحق حق کیا ہے حق تو یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی کا قتل کیا ہے تو چلو اس کو قتل کرنا حق ہے شریعت نے اجازت دے دیا یا اگر کوئی شخص مسلمان اور شادی شدہ ہے اور اس نے گناہ کیا زنا کیا ہے تو اس کا قتل کرنا حق ہے تو ان نبیوں نے کیا کیا ہے کہ تم لوگوں نے بغیر کسی قصور کے ان کو قتل کر دیا ہے اور یہ اس بات کے صریح دلیل ہے یہ بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا ہے بعض لوگوں نے اس میں بھی شبہات کی کوشش کی ہے کہ نہیں نبیوں کو انہوں نے قتل نہیں کیا اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نبیوں کو بچائیں گے نبیوں کو بچانے کا وعدہ یا غالب کرنے کا وعدہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی نبی قتل نہیں ہوگا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا میں ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گا نہیں یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے لیکن انبیاء کا قتل کرنا بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کے بہت سارے آیتوں سے ثابت ہے اور یہ آیات اس میں سری ہے وہ یقین اور حد سے تجاوز کرنا یہ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کے سراحت کر دی یہ کام انہوں نے کیا ہے پھر اللہ رب العالمین نے دعوت دی کہ یہ خصلتیں سب کے سب تمہارے اندر موجود یہ سب کچھ تمہارے بڑوں نے کیا ہے اور اس وقت تم اس پر قائم ہو گزر رہے ہو لیکن اب اللہ رب العالمین اس نتیجے کے بعد ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ان الدینہ منو یقین وہ جنہوں نے مان لایا وہ ہاد اور جو یہودی بدی ہوئے وہ نسوارا اور جو نسوارا ہیں وہ سابین ان میں سے منت جو اللہ کے ساتھ آخر اور آخرت کے دن کے ساتھ میرا اور کیے آجرہم ان کے ولا هم نہ وہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس میں جمی کو دعوت دے دیا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو یہودیت کے طرف منسوب کرتے ہو یا نسرانت نیت کے طرف منسوخ کرتے ہو یا جو سابعین ہیں تاروں کی عبادت کرنے والے جو کہ کسی کتاب کی طرف منسوب نہیں ہے بت پرست ہے یا اتش پرست ہے جو بھی ہے فرمایا من آمنا باللہ جو بھی امان اللہ کے ساتھ قیامت کے دن قیامت پر ایمان اللہ پر ایمان و عامل اور نیک عمل کریں تو اللہ رب العالمین کی نزدیک ان کے لیے اجر ہے اجر یہ دعوے پر اجر نہیں ملتا ہے بلکہ عمل پر ملتا ہے ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کے ان بتائے ہوئے اصولوں پر چلے گا تو فرما والا ہم غمگین ہوں گے اس غم سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا وہی رہتا وادہ تم سے ہم نے اوپر تمہارے پار تور کے پاڑ دوسو تم پکڑ لو مات جو دی ہم نے تمہیں بے قوت نقوت کے ساتھ وذکرو کرو یا یاد کرو ماں پی جو کچھ میل آل تتون تاکہ تم بچو